جی حضرت ایک جگہ نات خوانی میں نات, نات شروع کی حضور علیہ السلام کے نالین شریف کے دین تھے انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نات نہیں منقبت ہے جو ناطخان آزاد آتے ہیں ہاں تو نات شریف ہوتی ہے پھر منقبت پڑھتے ہیں پھر دوسرا نات پڑھتا ہے ہاں کبھی ہم کبھی نات اس میں تو یہ طریقہ صحیح ہے اصل مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اللہ تبارک کی شان میں جو اشار پڑے جہاں ایک اردو ادب کا حصہ ہے تو اس کو حمد کہتے اور کوئی حضور کی تعریف کرے یا حضور کے کپڑوں کی یا آپ کے امام شریف کی نالین شریف کی تعریف کرے تو اس لیے کر رہا نا کہ اس کا حضور علیہ سلاۃ و سلام سے واسطہ ہے تو اس کو نعت کہیں گے بزرگان دین کی شان میں جو اشار کہے جاتے ہیں اس کو منقبت کہتے ہیں تو چونکہ حضور کے نالین شریف کی وہ تعریف کر رہا ہے تو نالین شریف کی اس لیے تعریف کر رہا ہے کہ اس کا واسطہ حضور علیہ السلاۃ وسلام سے ہے تو لہذا اس میں ایک آد شیر جو ہے نالین شریف کی تعریف میں ہوگا باقی اشعار حضور کی تعریف میں ہوں گے تو مجموعی طور پر اس کو نعت کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ حضور کے شان میں جو بات کہی جائے اس کو اردو ادب میں گویا نعت ہی سے تعبیر کیا جائے گا